پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں تأتی بدخان مبین. لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا یوشن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 تھرو کل بہر ہوں جم مغر اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا ترکو من جنات کتنے باغات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 پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی اسروہی اور بنی اسرائیل کو ہم نے ضلعت کے عذاب سے نجات دے دی مِن فرعون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 دنیا جہان والوں پر فوقیت دی وااتیناہم من الایات ما فیہ بلاؤم مبین اور ان کو ایسی نشانیان دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا انھا اولاء یقولو لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم کانو مجرمین بھلا یہ لوگ بہتر ہیں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 یقین جانو کہ زقوم کا درخت طعام الاثیم گنہگار گار کا کھانا ہوگا اولی فل تیل کی تلچھٹ چھٹ جیسا وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا کغلی غلی الحمی جیسے کھولتا ہوا پانی کھولوں فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ تم کور سی من عذاب خمی کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا آزاب ان ڈیل دو لوکو چل کہا جائے گا کہ لے چک تو ہے وہ بڑا صاحب اقتدار بڑا عزت والا ان مکون تم بھی تنو یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے ان انتقین افی مقام امین دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً نو امان والی جگہ میں ہوں گے باغات میں اور چشموں میں سون دس تب رقیمت وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندوس